رکھا تھا بھیا کون ندی نا من ہا اڑائی ندی ناسم بلائی جہاں اس وقت اہل ایمان کہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اندم لما کو ہمیں بالوں پاس بہو خاصرین ان کے تمام امال حق تو ہکارک ہو جائیں گے اور وہ کھسارے والے بن کر رہ جائیں گے اب آ رہی یہ وہ تین آیتیں جو میں نے کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ قبر قصبے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے شریعت کو نافذ کرنا ہے ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کے حد سے نکلنا ہے ہم پر اس کا فتویٰ نہ لگے اللہ کا اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ باز مراہر ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں مسائب آتے ہیں تکالیف آتی ہیں اگر اس مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہوں یہ ان سے تین آئے تھے خطاب کرنے والی اہم ترین تک دمن کمن دین ہی اے ایمان والوں جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے فسا ہو اللہ قومن تو عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو جنہیں اللہ محبوب رکھے گا وہ یہ اور جو اسے محبوب رکھیں گے اجن لطین اللعمن وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے افضل القافرین کافروں پر بہت بھاری ہوں گے جو فی سبیل اللہ اللہ کے راب جہاد کریں گے ولا یہ خاتون اللہ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کرے گا اب یہاں کیونکہ اگر یتدا آئے تو ایک کوئی ابتدا دانونی ظاہری ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے یہودی ہو جائے رسوانی ہو جائے ہندو ہو جائے یہ تو قانونی مرتن ہے ایک ابتداج ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا پسپائی اختیار کرنا اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جدوجہد میں لگے ہوئے تھے محنتیں کر رہے تھے وقت لگا رہے تھے ایسار کر رہے تھے انفاق کر رہے تھے بھاگ دور کر رہے تھے اب کوئی آزمائش آئی ہے پھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں ادا مشفی بزر اعظم عالم اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ جو ایک کیفیت ہے تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے اگر تم نے پشپا اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا یا من میں کو ممدینی یا تو اللہ میں قوم ان اللہ لے آئے گا کسی قوم کو یہ ایک بہ بگیے جو تین جوڑے آئے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ جالنہ عامر ہوں اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے ہو حلقہ یارا تو برشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن آئس یتین القافری کافروں پر بہت سخت ہوں گے یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی اشدا الکفار رحما میں آپ اپنے بہت رحیم اور شفیق کفار پر بہت سخت تیسرا جوڑا یوجاحد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے بلا یا خاص گول لحمت ان کے رشتے دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم فینٹک ہو گئے ہو تمہیں اولاد کا خیال نہیں تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جلس کی خیریت جاں راحت تن صحت دامہ سب بھول گئی مسئلہ اہل حمل اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار کر کے ہیں بہت شیخ سرے گوش ممبر اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکمر سرے دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اپنوں سے کوئی طرز ملامت چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت عشق ن اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجس داغ ہے دامت ظاہل پہ یہ کردار ہے یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے دو دو ترکیبیں ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں دعا مانگے اللہ سے اللہ ہمیں اس کردار کو عمل ان اختیار کرنے کی توفیق دے ظاہر ماہیوتی میشاہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بلوا واشن علیم اللہ بہت وہ سب رکھنے والا ہے یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اگر تم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو عزیزوں کو ساتھیوں کو رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے کیسی کیسی بازیاں دیتی لی ہیں تو اللہ سے فضل تراش کرو اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک جو ہے وہ پسندیدہ ہے اللہ کے عمر کو تھا نہ خیال کیونکہ ایک خاص وقت اس ان کے پاس دولت کافی تھی جب غزبۂ تبوت کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اس لیے کہ آج تک کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سارا معاملہ قید پہ گیا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تو اس معاملے میں پھنستا بالکل خیرات نیتیوں میں خیر میں بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو ان نما اللہ ہوا رسول ہو تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے اس کا رسول ہے تمہارا دوست پسپنا حمایتی رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک رسول نمبر دو ولنزین آمن اور اہل ایمان کفار سے یہود سے نصارہ سے ہندوؤں سے کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے اگر دین کی زیرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی ان نمام ولی و کمنگ اور رسول ہوں اللہ زینہ آب اللہ زینہ اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں وہ اہل ایمان اللہ زینہ یقین ہوں نہ سلا تمہ یوتوں نہ زکات ام جو نماز قائم رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں جھک کر جہاں راک کا مطلب یہ ہے کہ رکو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ زکت دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق تھی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے دل فقرائی لذیم اوسروف ہی سبی اللہ وہ لوگ تو جو اللہ کے دین میں ہمیں وقت ہمت لگ گئے ہیں ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے وہ ہیں سب سے بڑھ کر مستق ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانیں گے انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہو آپ انہیں دے اور وہ قبول کر لے تو آپ ان کا احسان مانیے پوں تو نہ زکات نہ محبرا کے ہو اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا ولزین اہم اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہیں کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں اللہ حب الغال یہاں یوں سمجھیے کہ محسوس یہ ہے کہ پھر یہ ہزب اللہ بن جائیں گے اور سن لو کہ ہزب اللہ ہی غالب یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں یہ تمام نیارات جو ہے ان پر پورا اترا جائے پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے پینا ہزب اللہ عمر غالب ال یقیناً پھر ہزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی khidu, taqabu, kitabu, اور یا تخل الدین کتاب اب القبل کُارا لیا پھر بات آ رہی ہے ایسے ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور دوسرے کافی لوگ سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ نہ مشرقین میں سے نہ اہل کتاب میں سے بتک اللہ ان کو تم مومن اور اللہ کا تقوہ اختیار کرو اگر تم مومن ہو بھائی ناز ہے تو میرا سدا کہ تخذیبہ ہو جو مظاہبہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو اذان دیتے ہو تو یہ لوگ زیادہ بے اند ہم قوم اللہ قیوم یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے آ ہیں ہے کوئی یا نہیں کتاب ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو ہر تل قبول امنا آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو اللہ نامنام اللہ سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما اجلا اور اس پر جو ہم پر کیا گیا وما اور اس پر بھی جو پہلے کیا ان اکثر اکم فاسکور واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور نہ ہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے بولا حکم پہ شرم مل جائے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تباشا کر رہے ہو اور استحجار کر رہے ہو اس سے زیادہ بری بات کیا ہے مسومت اند اللہ سزا ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی مل لا جس کو اللہ لعنت فرما دے وہ قصب آ اور اس پر قدمناک ہو جائے وہ جال اب ان اور خلازیرا جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور قوسنزیر وہ آبد اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی وہ لایا تھا شرم مکانم ودل و, و, و سوائے سبیر یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں بہت برے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے سے اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں ایمان لے آئے وَقَد وہ کٹ دخلوں بل کبرے میں ہوم حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ میرے نبی یہ اشارہ ہو رہا ہے انہیں لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ عالی عمران رہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حالت نصیب ہوئی ہی نہیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے لیکن دھوکہ کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں کالو امنا و قدخلو بالکل وہ قد خرج ہو رہی و اللہ عالم و با کالو اور اللہ خوب جانتا ہے خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے ترا دیکھو گے ان میں سے بہت کو کہ بہت بھاگ دور کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں ولودوان اور ظلم کے کاموں میں واقع مصوحا اور حرام کے کھانے پر لبی سما کا عمل بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں لولا للحا ام الربانی اخبار القول املسما واقعم الصوط کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ان کے صوفی ان کے مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں بھی نہیں انہیں تو اس میں سے نظرانے مل جانے چاہیے اللہ اللہ خیر کہاں سے کمایا کیا کھایا کہاں سے اس سے کوئی بحث نہیں دولا امربانی الربانیون حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں بنا کریں نہیں بل کر امر بالمعروف جو ان کا فریدہ تھا بے سما کانو یسنع بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں وقالت قالت یہود ید اللہ مولو اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مقوب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی مختص تھی اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری کیا مند ہو گیا یا یہ کہ جیسے مداح کو آیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسلہ بانتا ہے مطلب اللہ فقیر و رہنیہ جد اللہ مغنول قیدی ہند ان کے ہاتھ بن جائیں یا بن جائیں ان کے ہاتھ وہ لوئنو اور ان پر لانت ہے اس کی سبب کے سبق جو انہوں نے کہا بل ادا اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں جنفی کو کہ وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے بلا یقین میں کثیرہ مندوں کا رب کر کفرا اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کہ نبی نیو کیا گیا آپ کی جانب کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کف یعنی ان کی اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اللہ جو فتحیں دے رہا ہے جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صلاح حدیبیہ کے بعد تو بڑی تیزی کے ساتھ بھی سمجھیے کہ عرب کے اندر صورت حال بدلنی شروع ہو گئی اب اس سے یہ کہ بجائے تھے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کے ساتھ دیتے اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے والقائنا بین اب الاداوت القیامہ اور ہم نے ان کے ماں بین قیابت تک کے لیے دشمنی اور برج ڈال دیا ہے کلما اور نارن لرم جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے سازشیں یہ کرتے تھے یہ ساری جنگیں جو ہے خاص طور پہ غزوہ آزاد جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہیں لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے تم آؤ باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے تو یہ گویا کہ آگ بڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی علما اور کنونارن لہڑ جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی اتوا اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے بھائی سول فل فسادا اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ کرتے رہتے ہیں وہ اللہ اللہ یو اور اللہ ایسے مفصدوں کو پسند نہیں کرتا ولاو ان کتاب آمن اگر اہل کتاب ای لے آتے و اور کی اختیار کرتے کفرنا چلیے آتے ہیں ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے ولا اجخلنا ہوں جناتی اور ہم لازمن انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں و لو اب یہ آج نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا و لو ان اقامات اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے ناظر کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکو آ چکا ساتواں رکو کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق اس سے اگلی بات کیا ہے تورات کے نظام کو قائم کرو ایک تو جھگڑا ہے مقدمہ ہے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا بلاحم اقام الطورات امرجیل امام اضلاع رب اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا, ہوتا, ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نادر کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے لاقلومن فوتے یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی چشمے پھوٹتے من رہی وہ منتاہ کے انجو نہیں منہم امت المکت سے دا ان میں ہے کچھ لوگ تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں درمیانی راہ پر ہیں وہ کثیر ومن شاہ مایا ملون لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے یا رسول و بند ماہ کمر ربک بڑی سخت آئےت ہے یہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھائی لطف اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو ماں بلخ تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے یہی وجہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی میں وہ بھی موجود ہے ابا صبح طلان جاہ العام موجود ہیں ابھی ہم پڑھائے ہیں لاس اللہ کا بن شہری ان نہیں یہ نہیں کہ اسے چھپا لی جا جو کچھ ہے بلنگ با ہوں ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے خوف سے کچھ چھپائیں ایک یہ کہ اپنے کسی مسلح کی وجہ سے چھپائیں کوئی شہری اگر جان بوجھ کر چھپا لیں تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں ابدو ابد الرقا بلرب رب ان تنسل یاسول بلام کبھی بما بلّہ تعصاد تھا بلّہ یاسم و کبن الس لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے ان اللہ اللہ کافروں کو نہیں کرتا کوئی کتاب اب یہ بھی دوبارہ پڑھیے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیجئے اے نبی یا یار کتاب اے کتاب والو لسم علا شہید تمہاری کوئی حقیقت نہیں تمہارا کوئی مقام نہیں تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے حتہ تو قیم و جب تک کہ تم قائم نہ کرو طوراتی مما عزلہ رب کم اور جو کچھ نادر کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب یہاں پڑھ لیجئے یا عادل قرآن دست بڑا شہر تھکا توقیب قرآن وما عزلہ رب قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں تم سمجھتے ہو ہم امت مسلما ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے رسول کے امتی ہیں جو سچا سمجھو جوتے تمہیں لگ رہے ہیں تمہاری ہر طرف سے مرمت ہو رہی ہے عزت نام کی شے نہیں رہی ہے. تم کتنی بھی تعداد میں ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو لش تمہارا چھو تمہاری کوئی حیثیت نہیں حتا تو قیم القرآن اباضم الرب جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری حضور کو وحی یہ کفی بھی تو دی گئی ہے نا سنت رسول وحی خفی کا کر ہے وہ بھی ناظر کی گئی ہے حضور پر وہی خفی تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے اور یا حضرت قرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے میری وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق اس میں یہ حدیث موجود ہے اس میں حضور کی وہ الفاظ ہے یا حضرت قرآن لا یہ قرآن ہے قرآن والوں قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا تکیا پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے نوازہ فریق ملن کتاب اور کتاب اللہ وراز ہوں لاتمس القرآن بلکہ کیا کرنا یا حل قرآن لاتدمس القرآن وت لوہ ہو حتہ قلاوت پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے واپس اسے عام کرو پھیلاؤ اس کی دعوت جو پہنچاؤ وہ تگن ناؤ ہو اسے خوشلحانی سے پڑھو اور اس کو تو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے تگن ہو اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ اوفی <تُفْلِحُور> ہے اور تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی گہرائیوں میں غوطہ دنی کرو تاکہ تو فلا پاؤ